السلام علیکم جناب طالب الرحمٰن صاحب جناب جناب وہ بخ... تو میں کاغذ انشاءاللہ روانہ کر رہا ہوں یہ بخاری پر آپ کام کر رہے ہیں بخاری شریف کے اندر ایک مشکل ہے کہ ہمارے تو یہ سارے حضرات لکھ رہے ہیں کہ اعلی تعویل جہمی ہیں تاویل و صفات میں کرنے والے جہمی ہیں اور جو اہل سنت ہے ان کا عقیدہ جو ہے وہ اس کا ہے. جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کلو شہن کنج آئے ملک کے کا ساتھ کابیل کیا ہے. یہ تو امام بخاری پر جامع بن گئے بھی وہاں پہنچا نہیں. بھی میں بھی تین سو پینتالیس نمبر ادیس تک پہنچا ہوں جی جی اچھا تین سو پینتالیس نمبر ادیس تک پہنچا ہوں اچھا تو آپ مہربانی کر کے نا یا ہم زور کے بعد آپ دو تین بجے کے بعد ہم پوچھیں گے یا آپ وہی مقام دیکھ لیں کتاب و تفصیل کھول کر کلو شہن کل جا کے ساتھ اور مم. پھر مم. امام ابن خزیمہ مم. جو ہے امام ابن خزیمہ جو ہیں امام اللہ ان کا لقب ہے انہوں نے ان خالہ کادم علی سورت الرحمان اس روایت کو صحیح کر کے پھر اس کی تعویل کی ہے مم. وہ بھی جامعی بن گئے تو پھر تو چلو یہ بات کروں گا جی یہ ہم آپ کو تکلیف مہربانی یہ ضرور کریں کہ یہ بخاری کا مسئلہ تو کر دینا یہ تو کیوں آپ موضوع ہے نا بخاری تفصیل پر میں پہنچا نہیں ہوں میں آپ کو کہا تین نمبر اگر مہربانی کریں گے ذرا اب یہ ہے کہ ہمارا کلک اور پریشانی دور ہو جائے گی آپ کو ہم تو یہ عقائد کے طالب علم تو ہم تو اس بات میں پریشان ہیں کہ امام بخاری کو کیا جامی سمجھیں گیا ہمارا تو ایمان کا مسئلہ بنا ہوا نا امام ابن خزانہ کو جامی سمجھے اور پھر یہ الوداع و نہ جو ہے اس کے اندر بھی امام احمد رحم اللہ کے حالات کے اندر رکھا ہوا ہے ساند اللہ غبار آلیہ کے الفاظ ہیں جو وجہ رب و قبل مالک وجہ امر و رب پر اور قرآن پاک میں اور مقام آتا اللہ من القاعد اطلاع نہ من القاعد یہ بھی ہے اور ایک اپنا تو اس طرح کے آیات جو ہیں ان کی تعویل جو کر رہے ہیں تو وہ تو جامی بن گئے تو پھر یہ کیا بنے گا ٹھیک ہے ہاں فات اللہ میں